جمعہ مبارک ڈلی اسٹارٹ ہالینڈ نیدرلینڈ مسجد الفردوس جمعہ ادا کرنے کے لیے اہل سنت جمع ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمارے اچھے عمل کو قبول فرمائے آمین جمع ہونے کو مبارک فرمائے اللہ الحمد الحمدللہ رب العالمین کیوں تو درشیف ہمیشہ پڑھنا چاہیے اچھا ہے ہر عمل جو آدمی سنی مسلمان کرتا ہے عملِ خیر اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے لیکن علی سنت کو ایک عمل ایسا ملا جس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی غائب نہیں ہے وہ ہمیشہ مقبول ہے کچھ عمل خیر ہیں کرتے ہیں لوگ وہ قبولیت کے درجے میں ہیں کہ نہیں پتہ نہیں لیکن ایک ایسا عمل ہے وہ ہے در شریف جو ہمیشہ مقبول ہے لہٰذا علماء سنت بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی التجا دعا مقبول منظور کرانی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے وہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ مقبول کر لے اس کا طریقہ ہونا چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ در شیب کبھی مردود نہیں ہمیشہ مقبول ہے اول مقبول تو پہلے درسی پڑھ لو سرکار کو یاد کر لوں یہ درست جب مقبول ہوگا آخر میں بھی درسی پڑھ لو تو یہ درست بھی مقبول ہوگا تو اس درست کی برکت حضور کی محبت کی برکت اس رسول کی برکت یہ درشیف جب قبول ہوگا تو بیچ کی دعا جو آپ کی ہے وہ بھی ان درود کی برکتوں سے قبول ہو جائے کیونکہ یہ کریم کا کرم ہے کہ جب درود شریف مقبول کسی مسلمان کا کرے گا یہ بھی درود شریف مقبول کرے گا تو بیچ کی دعا جو ہے اس کو بھی نہیں چھوڑے گا اسے بھی مقبول کر لے سبحان یہ حضور کو یاد کرنے کی برکت ہے الحمدللہ رب العالمین تو مسلمان اہل سنت سے یہ دماغ اپیل ہے کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جمعہ کے دن زیادہ ویسے بھی عدالرشید یاد کریں اللہ تعالیٰ فضل کرم فرمایا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ عید جو زیادہ پڑھتا ہے الحمد رب العالمین ایسا اشارہ فرمایا اور کہا اس طرح سے ملا دیا کہ وہ قیامت کے دن میرے پاس اتنے قریب ہو عدالرشید اکثر کثرت سے مجھے یاد کرتا رہتا ہے تو میں اس کو اپنے قریب رکھوں گا سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین سرکار دو اللہ تعالی علیہ حدیث شریف میں دو شریفت برکتوں کو ظاہر فرمایا ہے ارشاد فرمایا اسمو صلاۃ علی محبتی ہم اہل محبت کا درود سلام سن رہے ہیں سبحان اللہ اس اللہ اسمو صلاۃ میں سن رہا ہوں یہ فعل مظاہرہ ہے اسماؤ اور اس کے دو معنی ہیں ایک ہے حال اور ایک ہے مستقبل تو دو معنی ہیں اس کے میں سن رہا ہوں یا سنتا رہوں گا کس کا سلام کس کا کلام کس کا درود اہل محبت جو محبت کرتے ہیں ان کا درود و سلام میں سن رہا ہوں یہ جب حدیث شریف ہمارے اعلی حضرت امام اہل سنت غوث و کی کرامت آل رسول کی امانت موجزہ من موجزات سید مسلین شیخ الاسلام المسلمین امیر المومنین فی ندیس امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جب حدیث کو دیکھا فرماتے ہیں خرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرآن قرار مدینہ کے تعدار اص بہو اہل محبدی ہم اہل محبت کا درود و سلام سن رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا آپ کی قلم کی روشنائی کی قطرے فکر و اعتقاد کی جنتوں میں اوثر و تسنی کے مالی بہنے لگے آپ کا ایک کہ حرف ایک ایک نسطہ ایک ایک شیر کا ترجمان یہ نہیں فرما دیکھا کہ مدینے میں گا بریلی شریف سنوں گا یا اجمیر شریف گا مطلب فرمایا کسی شہر کسی گھر کسی علاقہ اور کسی ملک کا آپ نے وہ مق فرمایا بلکہ کہا مئو محبت ہم اہل محمد کا درود سلام سن رہے ہالینڈ سے کوئی پکارے تو انگلینڈ سے پکارے تو جرمنی فرانس سے ہندوستان سے اجمیر شریف میں جائے تو بریلی شریف میں سرکار کے کرم میں مدینہ منورہ جائے اور کہلام علیکم تو بھی سن رہے اب اس کا پتہ لگا جب آلہ حضر نے دیکھا تو علحمد ایک سلام نظر فرمایا اور کہا حضور اپ سن رہے تو میں بھی ایک سلام پیش کر دیتا ہوں جو سنیوں کا سلام پہچان ہے اب سنیوں کی یہ پہچان ہے جو بھی سلام پڑھتا ہے وہ سنی پہچانا جاتا ہے کہ یہ حضور کا عاشق ہے حضور کو یاد کرتا ہے حضور سلام کرتا سے محبت کرتا ہے علحمد نے یہ حدیث قدیم یوں کر دیا دور نزدیک سے سننے والےوں کا سننے والے ان کا کانے لال کرام پہ لالے کرام پہ لا سنتے نہیں ہم لوگ تو نہیں یہ ہمارا کان ہے حضور کے کان کی یہ کرامت ہے اور کان لال کرامت کرامت والے کان ہے عزت والے کان ہے سرکار کے کان ہے جو بھی غلام حضور کا محبت کرنے ادور پر درستی پڑے گا تو یہ کوئی محبت کا محبت کرو پہ اہل محبتی. حضور سا سا سا سا محبت حدور نے محبت تو کرو جب محبت کرو گے تو دور و قریب کی بات کیوں کرتے ہو <تصفح> جب محبت, محبت کرو گے تو حضور کا تو جو بارہ سینا ہے وہ حضور کا مدینہ ہے بلکہ حضور اس میں تشریف دی جاتے ہیں یہ اللہ کا بڑا فضل کرم ہے کہ حضور کیا فرماتے ہیں محبت والوں سے دل میں رہتے ہیں اور اتنے قریب جب اتنے قریب ہیں تو آپ سلام پڑھنا ہے تو حضور سن آپ کا تو دل جو ہے وہ مدینہ ہے سر سرکار, سرکار, سرکار خود بھی اس سے فرمائے اگر محبت ہے تو الحمد رب العالمین اللہ کا فضر کرم ہے سب پہلی ہے محبت سبحان اللہ, اللہ کوئی کہتا علم سے بخشے جائے گے کوئی کہتا عمل سے بخشے جائیں گے بریلی والا کہتا کہ علم و عمل کی بات تو چھوڑو صرف بخشے جاؤ گے تو سب محبت رسول کی بنیاد سبحان اللہ الحمدللہ رب العزیم اللہ تعالی فضل اس مسجد کو آباد فرمائے اللہ تعالی جن دیکھو مسجد الفردوس نام ہے اور یہی رہتا ہے جنت الفردوس کو یہ مسجد میں آنا یہ جنتی لوگوں کا کام ہے اپنا وقت دینا نماز پڑھنا علما کی زیارت کرنا اچھی بات کرنا نماز پڑھنا یہ بھی اچھا ہے آپ کا جمع ہونا یہ بھی اچھا ہے مسجد کا بنانا یہ بھی اچھا ہے مسجد بنائی بہت اچھا کرا لیکن مسجد کو میں آ کر کے نماز پڑھو اچھی بات کرو اچھی بات سنو اور اچھی بات کو سننے کے بعد عمل کرو یہ سب طریقہ جو اچھے عمل کرے گا وہ جنت ہو جائے گا نماز پڑھو گے تلسی پڑھو گے علما کی زیارت کرو گے ماشاء تو مسجد بنانا بھی بہت ہے پتا لگا کہ اس مسجد میں اب کچھ اضافہ کو بڑھانا ہے اللہ تعالی تمام سنی مسلمانوں کو توفیق عطا کہ وہ اپنی مسجد کو بڑھائے اور اپنی جنت میں راستہ بڑھائے اپنی جنت, ہے جنت ہے میں ہے اور جنت کو بڑا کر لے یہ جنت ہے, ہے, جنت ہے یہ مسجد نہیں ہے اس کا نام مسجد الفردوس ہے لیکن نانی یہ کہتا ہے جنت ہے جو جنت میں میں ہے جو مسجد میں اللہ اللہ کو عبادت کرے گا حضور نبی کریم علی سلاۃسلیم کی خدمت میں سلام پیش کرے گا اور بیٹھے گا علماء کی زیارت کرے گا وقت دے گا تو جو وقت دیتا ہے اللہ ہے یہ سب طریقہ جنتیوں کا ہے جنتی جو جنت میں جانے کے لیے راستہ ڈھونڈتے ہیں تو ایک پلیٹفارم ایک جگہ ایسی بنائی گئی ہے مسجد وہاں آئیے مسجد بنائیے مسجد کو آباد کریے مسجد کی ضرورت کو پورا کیجئے اور مسجد کی یہی ضرورت نہیں ہے کہ مسجد بنا دی بلکہ مسجد کی یہ بھی ضرورت ہے کہ مسجد کو آباد کیجئے علماء کا احترام کیجئے جو نماز پڑھاتا ہے اس کی خدمت کیجئے اور آ کر خوش ہوئیے اور اس کو دیکھیے محبت سے اللہ کا و کرم ہے یہ سب طریقے جنتی لوگوں کی الحمد للہ الحمد للہ دس اللہ کا فضل و کرم ہے ماشاء اللہ عجیدی ہے خدا رے دام کہتے کہ کہتے کہ کو کرو بڑی کرو دامن محبوب سرکار کے دامن کو دی دی ہیں <fish> دی خدا نے دامن محبوب کو جرم کل یہ ہے کہ سرکار کا دامن اتنا پیدا ہوا ہے اور ہم مجرم ہیں ہم خطا دار ہے ہمارے جرم کھلیں گے لیکن وہ اپنے دامنے کرم میں سما لیں گے یاد آ وہ پڑے جرم کھلے جائیں گے میں جب تک جن ہے ذکروں کا سونا ہمارے عمل نہیں ہے ہمارے پاس نماز نہیں ہے ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے کرم حضور کا کرم ہے حضور کی اگر تھوڑی سی بھی محبت ہمیں مل جائے خیرات میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے اللہ تعالی ہماری نماز کو بھی فرمائے ہمارے اچھے کاموں کو بھی قبل فرمائے اچھے عمل کو بھی قبل فرمائے استغفاللہ رب من کل دم من وطول یا حلان یا منان یا دیا یا سبحان یا حلان یا منان یا دیان یا سبحان کا نام لیا کرنا سہ یا منا اور لکھ رہے کا قادمین ہے تمہارے اچھے عمل پر لکھ رہے جس کی جتنی چیز آواز ہے اللہ بھی کرم فرمارا لکھ رہے ہیں کہ تمہاری نیکی ہے تو اللہ کہہ رہے ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جب کہا یہ ہوٹ ہے جی ہوت اللہ لب اللہ اللہ اللہ اللہ لیکن اللہ کا کرم ہے جی نام ایسا لکھا کہ جب آپ نام لیں محمد محمد محمد محمد جی. محمد محمد, محمد, محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد اللہ کا ایک کھول لیا لب سے لب نہیں لگتا لیکن جب کہتے ہیں نام لیتے محمد محمد محمد محمد محمد تو اللہ نے ہنو کا نام ایسا پیارا رکھا ہے محمد کہ آپ چومے نہ چومے لیکن زندہ تو آپ ہمیں چومنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ویسے سنیوں کا طریقہ ہے کہ جب محمد کا نام آئے تو چوم لیتے یہ سننے والے کا لیکن مت چی ایسا پیارا ہے خود سے لب چوم لیا جاتا ہے جب نام جانا ہو کے بج شناب آ جاتا ہے ایسا محبت والا بھی کرنا ہے محبت محبت کرو گے جتم لیاؤ گے محبت محبت رسول کرو آپ نے دلوں کو محبت رسول سے سجا لو اللہ تعالیٰ فرمائیے نعرہ تقبیر نارت علم سنت مسل کے اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ مختصر سے وقت میں حضرت نے نہایت ہی ایمان افروز باتیں بتائی ظاہر باتیں آدھے گھنٹے میں کوئی وسیع موضوع چھیرا نہیں جا سکتا ہے لیکن جتنا